بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبد وعز جند وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد استاذ عبد ال Hadi مجاهد حفظه الله کی کتاب عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار سے اج ساتواں درس ہے درس کا عنوان ہے جمہوری عمل میں شامل ہونے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات میرے دوستو اسلام کی طرف منسوب بعض علماء جو یا تو مغرب کے نظریات سے متاثر ہو گئے ہیں یا جہاد اور قربانیوں کے نبوی طریقے اور اسلامی حکومت کے قیام کے نبوی طریقے سے نا آشنا ہیں یا ہر طرح کی غیر اسلامی حکومت اور نظام میں اور ہر قسم کی ذلت آمیز شرائط پر حکومت کی فراہم کردہ مراعات اور آسائشوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں افغانستان اور پاکستان میں موجود امریکی سہارے پر کھڑی کٹ جمہوری حکومت میں بھی بہت سی صرف نام کی اسلامی تنظیموں جماعتوں اور اشخاص نے یہی طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ لوگ جمہوری حکومتوں اور پارلیمانوں میں داخل ہونے کے لیے اسلامی شریعت میں بعض بے بنیاد دلائل تراش کر اپنی شرکت کو جواز بخشتے ہیں انہی بے موقع اور فضول شبہات میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں جمہوریت نوازوں کی پہلی دلیل حضرت یوسف علی السلاۃ وسلام نے مصر کے بادشاہ کے ساتھ کام کیا اور اس کے وزیر رہے بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے مصر کے کافر بادشاہ کے ساتھ اس کی حکومت میں وزیر کی حیثیت سے کام کیا اس وجہ سے آج مسلمان بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ایک کفری نظام کے ساتھ چلتے ہوئے کام کریں جواباً عرض ہے کہ مذکورہ بالا دلیل کی بنا پر جمہوری نظام کا حصہ بننا درجیل وجوہات کی بنا پر باطل ہے پہلی وجہ موجودہ دور کی پارلیمان ایوانح حکومت یا اسمبلیاں تاغوتی ادارے ہیں کیونکہ پارلیمان کو تشریع تحلیل اور تحریم کا حق دیا جاتا ہے حالانکہ تشریع اور قانون سازی صرف اور صرف اللہ جان کا حق ہے لیکن جمہوریت میں یہ حق عوام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کی نمائندگی پارلیمان کرتی ہے اسلام میں حاکمیت اور تشریع کے حق میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں جبکہ جمہوریت میں یہ حق جبکہ جمہوریت میں یہ حق مکمل طور پر عوام کا ہوتا ہے اللہ تعالی کی شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا لہٰذا اسلام اور جمہوریت دو الگ الگ دین ہیں دونوں میں قانون سازی کے مساجر مختلف ہیں اسلام میں قانون سازی کا مصدر وحی الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جبکہ جمہوریت میں قانون سازی کا مصدر لوگوں کی خواہشات اور ان کی ناتمام اور ناقص عقلیں ہوتی ہیں اللہ جلشان فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ترجمہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو نقصان اٹھانے والے ہیں کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کر لیا ہوگا یا اپنے توحید پرست آبا و اجداد کی ملت کے علاوہ کوئی اور ملت اختیار کر... کوئی اور ملت اختیار کر لی ہوگی یا اسی طرح کفریہ قانون کے احترام و پاسداری کا حلف اٹھایا ہوگا جیسے موجودہ زمانے کے پارلیمانوں کا حال ہے یوسف علیہ السلام نے تو قید اور بے کے زمانے میں بھی جبکہ ایسے وقت میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا شرک اور مشرقین سے براعت و بیزاری کا اعلان کیا تھا جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انی ترق تلت قوم باللہ وهم هم کافرون خرۃ فرون و تبا تبراہیم وقوب ما كان لنا ان شری بالله من شیل اکثر الناس لا سورت یوسف کی سینتیس اور اڑتیسو آیت سورت سورہ یوسف کی سینتیسوی اور اڑتیسوی آیت ترجمہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت کے منکر ہیں اور میں نے اپنے دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے ہمیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے یہ توحید کا عقیدہ یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اس کے بعد یوسف علیہ السلام اس کے بعد یوسف علیہ السلام شرک اور توحید کی حقیقت بیان کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکم صرف اللہ جشانہ کا چلے گا اور یہ ضروری ہے کہ عبادت صرف اسی کی, کی جائے جیسے کہ قرآن کریم میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم الا لله ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه أَكْثَرَ النَّاسِ اکثر يَعْلَمُونَ سورہ یوسف کی انتالیسو اور چالیسویں آیت ترجمہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا بہت سے مختلف کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں کیا بہت سے جدا جدا پروردگار بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے اس کے سوا جس جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام قید اور کمزوری کی حالت میں بآواز بلند شرک کا رد کریں اور اعلان کریں کہ حکومت صرف اللہ جلشانہ کے لائق ہے اور پھر جب بالکل آزاد ہوں اور ہاتھ میں حکومت بھی ہو تو پھر یہ حقیقت چھپا کر بادشاہ کے دین کے مطابق فیصلہ کریں جب کہ اللہ تعالی نے انہیں زمین پر حکومت و اقتدار بھی دیا ہوا تھا ایک دوسری بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور وزارت میں فرق ہوتا ہے پارلیمان شریعت ساز اور قانون ساز ہوتی ہے اور وزارتیں اسے نافذ کرتی ہیں وہ لوگ جو آج کل کی پارلیمانوں میں اللہ جل جان کے دین کے خلاف قوانین بناتے ہیں اور انہیں آئین کا حصہ بناتے ہیں ان کا جرم ان لوگوں سے زیادہ ہے جو بنائے ہوئے قانون کو عملی جامہ پہناتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کا استدلال جو پارلیمان تک جانے کے لیے یوسف علیہ السلام کا عمل پیش کرتے ہیں صحیح نہیں ہے آج کل کے تاغتی نظاموں میں جن میں اللہ جل شاہ کے دین کے ساتھ اعلان جنگ کیا جاتا ہے اللہ تعالی کے دوستوں سے لڑا جاتا ہے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اور اتحاد کیا جاتا ہے اس نظام کی وزارت قبول کرنا حرام اور یوسف علیہ السلام کے عمل کو اس کی دلیل بنانا باطل ہے کیونکہ موجودہ دور کی حکومتوں کے وزیر بھی اسی آئین کی پاسداری اور احترام کا حلف اٹھاتے ہیں جو جمہوریت کی بنیاد پر بنا ہے حالانکہ اللہ جل شاہ نے ایسے تاغتی حکم کے ساتھ کفر و انکار کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے یوریدون وقت امیر فروبی یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے تاغت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کیا کریں اب بھی اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی قسم کے تاغوتی نظام کے ماننے پاسداری اور احترام کرنے کا حلف اٹھایا ہوگا حالانکہ اللہ جان نے قرآن میں ان سے برائی کی نفی کی ہے اور انہیں مخلص بندوں میں شمار کیا ہے یقیناً ایسا گمان کرنے والا اللہ کے ایک پیغمبر پر جھوٹ باندھنے والا بڑا کافر اور اسلامی ملت سے خارج ہے دوسری وجہ آج کل کی حکومتوں میں ایسے وزیر رکھے گئے ہیں جو کفریہ قوانین کے ماننے والے اور نافذ کرنے والے ہیں ان کے لیے قدم قدم پر آئین کے مقررہ قوانین کی پابندی ضروری ہوتی ہے تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اس طرح کے بنائے گئے کفری اور ظالمانہ باطل قوانین کے پابند تھے اگر کوئی ان کے بارے میں اس طرح کا گمان کرتا ہے اور پھر ان کے اس فعل کو بذا میں خود اپنے لیے دلیل بھی بناتا ہے تو وہ یقینی طور پر اللہ جل شاہ کے ایک پیغمبر پر کفریہ قوانین قبول کرنے کا الزام لگاتا ہے اور یہ کام بذات خود کفر اور اللہ کے دین سے خروج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو اس واسطے بھیجا تھا کہ لوگوں کو تاغوت کو چھوڑنے اور صرف ایک اللہ کے ماننے کی تعلیم دیں چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ أَنِعْبُدُ اللَّهَ ابد اللہ <الطَّاغُوت> یعنی یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ اللہ جان کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ یہی پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کی رسالت کا بھی تھا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پیغمبری کے ساتھ تاغت کا قانون بھی مانا ہو اور فیصلے بھی اس کے مطابق کیے ہوں حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وزارت در حقیقت اللہ شان کی طرف سے ان کو عطا کردہ حکومت تھی اور وہ اللہ جل شاہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا نہ اپنے منصب سے ہٹا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی انہیں ظالمانہ فیصلے پر مجبور کر سکتا تھا اور یہی تمکین فی الد کے معنی ہے کیا آج کل کے زمانے میں تاغوتی حکومتوں میں بھی وزیر اس طرح کے مکمل اختیار رکھتے ہیں پھر وہ کیسے یوسف علیہ السلام پر اپنے آپ کو قیاس کرتے ہیں کیونکہ آج کل کے وزیر تو ہر طرف سے اس طاغوتی اور شیطانی قانون کے شکنجے میں ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسلام کی خدمت اور فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے جبکہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام اپنی تمام تر سرگرمیوں میں ہر قسم کی عدالتی گرفت اور نگرانی سے آزاد تھے کیونکہ جب بادشاہ نے ان کو جیل سے نکالا اور یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی باتیں باسلیقہ انداز میں پیش کی تو بادشاہ ان کی باتوں سے اتنا مطمئن ہوا کہ بادشاہ نے انہیں کہا کالا کلی دین مکین امین یعنی آج سے ہمارے پاس آپ کا بڑا رتبہ ہوگا اور آپ پر پورا بھروسہ کیا جائے گا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مصر کا بادشاہ برائے نام بادشاہ رہ گیا تھا اور تمام کام یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے اور عزیز کے نام سے یاد کیے جاتے تھے بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے دین پر چلتا تھا کیا آج کل کی تاغتی حکومتوں میں نیک مسلمان وزیروں کو بھی یہ مرتبہ حاصل ہے اگر نہیں اور یقینا جواب نفی میں ہے تو پھر قیاس کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کے حق میں تمکین یعنی اقتدار کی بات ذکر فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسفَ فِي <الارض> یعنی اور اس طرح ہم نے اس سرزمین پر یوسف کے قدم جمائے تمکین یعنی اقتدار کا لفظ اس آیت میں مجمل اور مختصر ہے لیکن دوسری جگہ اس اجمال کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے اللہ دین ام مکنا فل ارد اقام صلا امر و بالمعوفی عَنِ ون کر عَاقِبَةُ اللہ ترجمہ یہ <تصفيق> ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی ہدایت کریں اور برائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمکین فی الارض یعنی زمین میں اقتدار کی خوشخبری دی تھی اس لیے یقیناً یوسف علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ اپنی حکومت میں لوگوں سے نماز قائم کرواتے انہیں زکات دینے پر آمادہ کرتے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرتے اس سلسلے میں سب سے بڑا معروف توحید اور سب سے بڑا منکر شرک ہے یوسف علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کے حق دین کی اتباع کرتے اور اسی پر فیصلہ کرتے تھے اس قانون پر ہرگز فیصلہ نہیں کرتے تھے جو اللہ جل شاہ نے نازل نہیں فرمایا اور نہ اللہ جل شاہ کے قانون کے خلاف دوسرے قوانین کے بنانے کی اجازت دیتے تھے واضح رہے کہ اگر کوئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کے خلاف عقیدہ رکھے یعنی انہوں نے کفری قوانین کی تعت کی تھی تو وہ مسلمان باقی نہ رہے گا آج کل کی شیطانی حکومتوں میں اگر کوئی وزیر انفرادی طور پر اسلام کے مفاد میں کوئی ادنا سا کام بھی کر لے تو اسے فورن ہٹا دیا جاتا ہے یا جمہوریت کے آئین کی مخالفت یا حکومت کے ساتھ غداری کے جرم میں قید کر دیا جاتا ہے اور اگر انتخابات کے راستے ساری حکومت اور وزارتیں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں تو پھر بھی انہیں حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جیسے اسلامی دنیا کے بعض ممالک میں دیکھا گیا ہے لہذا اس بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے فعل کو دلیل بنانا ایک بہانے کے سوا کچھ نہیں جمہوریت نوازوں کی دوسری دلیل نجاشی کے عمل سے استدلال بعض وہ مسلمان جن کے دلوں میں جمہوریت نے گھر کر لیا ہے جمہوری نظام میں شامل ہونے کے جواز پر حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باوجود کے نجاشی ایک مسلمان بادشاہ تھے لیکن انہوں نے اسلامی حکومت نافذ نہیں کی تھی اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کو عبد الصالح یعنی نیک بندہ کہا اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی لہٰذا آج کے دور میں بھی اگر کوئی بادشاہ اسلامی نظام نافذ نہ کرے یا دوسرے مسلمان ایک غیر اسلامی نظام میں حصہ لیں تو اس میں بھی کوئی ناجائز بات نہیں ہے اس دلیل کا جواب نجاشی رضی اللہ عنہ کون تھے نجاشی رضی اللہ عنہ حبشہ کے وہ بادشاہ تھے جنہوں نے نبوت کے پانچویں سال ان مہاجرین کو پناہ دی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بھیجا تھا نجاشی رضی اللہ عنہ نے انہی مہاجرین کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا تھا اور عیسائیت کو چھوڑ دیا تھا مہاجرین ان کی مملکت میں باعزت طریقے سے رہ رہے تھے جب قریش نے مہاجرین کو واپس لانے کے لیے دو آدمیوں کا وفد بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھیجا تو ان کے مباحثے اور تحقیق کے بعد نجاشی کو سمجھ میں آیا کہ قریش ظالم ہیں لہذا مہاجرین کو کسی بھی حال میں واپس نہیں کرنا چاہیے یہی وجہ تھی کہ قریش کے وفد کو نامراد واپس کیا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجی گئی کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان کے واسطے سے بیعت کر لی ہے اور پھر ایک مرحلے پر اپنے بیٹے کو ایک بڑے وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے بھیجا اور یہ بھی دریافت کروایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ یعنی نجاشی مدینہ منورہ ہجرت کر لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور جب نجاشی فوت ہو گئے تو مدینہ منورہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی آج بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے لیکن اسلامی شریعت نافذ نہیں کی تھی اس لیے اگر یہ موجودہ لوگ بھی قدرت اور استطاعت کے باوجود شریعت نافذ نہ کریں تو کوئی بات نہیں یہ دلیل کئی وجوہات کی بنا پر غلط اور باطل ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کا اسلامی شریعت کو نافذ نہ کرنا کسی قابل اعتبار دلیل سے ثابت نہیں نجاشی کا غائبانہ ایمان لانا مسلمانوں کی حفاظت کرنا اپنے پادریوں یعنی مسیح علماء کی مخالفت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساٹھ آدمیوں کی معیت میں اپنے بیٹے کو تائید و نصرت کے لیے بھیجنا اس بات پر واضح دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام کی حالت میں تاغت کے حکم اور نظام کے مطابق فیصلہ نہیں کیا دوسری وجہ یہ ہے کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے استدلال کرنا ایک قیاس ہے اور قیاس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز کو دوسرے پر قیاس کیا جا رہا ہو ان دونوں میں ایک علت مشترکہ ہو اور دونوں کے درمیان فرق بھی موجود نہ ہو نیز جس حادثے کو دوسرے پر قیاس کیا جا رہا ہو اس میں نس یعنی قرآنی آیت اور حدیث بھی موجود نہ ہو یہاں نجاشی کے عمل کو اصل بنایا گیا ہے اور آج کل کی جمہوری حکومت میں شرکت کرنے کو فرع بنایا گیا ہے لیکن یہ قیاس اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ یہاں فرع کے حق میں شریح نصوص موجود ہیں اور وہ یہ کہ جو شخص شریعت کو حکم نہ بنائے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا جیسے کہ اللہ جل شاہ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے فلا اور لا منہ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي شجر شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورة النساء آیت میں سٹھ ترجمہ نہیں اے پیغمبر تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں اور پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں اسی طرح سورة النساء کی آیت سانٹھ میں اللہ جل شانہو فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ انہم أَنَّهُمْ بما بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قَبْلِكَ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 قرآنی اور حدیثی عبارت کے ہوتے ہوئے قیاس صحیح نہیں ہوتا تیسری وجہ یہ ہے کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی انہیں ہر روز ہر ہفتے اور ہر مہینے احکام پہنچتے تھے کیونکہ ذرائع ابلاغ اتنے ترقی یافتہ نہ تھے وہ اتنے ہی کے مکلف تھے جتنے احکام انہیں پہنچے تھے لیکن آج جب کہ شریعت اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ موجود ہے اور تمام لوگوں کے گوش گزار بھی ہو چکی ہے تو پھر جمہوریت کے عاشق کیسے آج کی موجودہ شریعت چھوڑتے ہیں اور اس وقت کے ایک عمل سے استدلال کرتے ہیں جس وقت شریعت مکمل ہی نہ تھی تیسری دلیل جمہوریت کو شورا کا نام دینا مغرب کے مسلط کردہ سیکولر عناصر جو اسلامی دنیا میں جمہوریت کے پھیلانے اور نافذ کرنے کی کوشش میں ہر وقت مصروف ہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے بے دین جمہوریت کو اسلامی شورا کا نام دے دیں اور یہ منگڑت پرچار کرتے پھریں کہ جمہوریت شورا کی ایک جدید شکل ہے اور اس سے اسلامی شورا کا نظام عمل میں آتا ہے امریکہ اور دیگر سلیوی اتحادیوں نے جب افغانستان کو بے درخ شدید بمباری اور جاسوسوں کے بلبوتے پر اپنے قبضے میں لیا سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد چاہا کہ یہاں ایک غلام اور بے اختیار حکومت بنائے اور پھر اس کے ذریعے اپنی فوجی مداخلت کے لیے جواز پیدا کریں تو انہوں نے یہاں پر بھی جمہوریت کا نعرہ لگایا اور چند زر خرید غلاموں کے ذریعے لویا جرگا بڑی شورا کے نام سے ان کو کھڑا کیا اور بذا میں خود ان کو مزداق قرار دیا لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ نام نہاد نام دینے سے وہ اسلامی شورا نہیں بن جاتی جیسے کہ شراب روح افزا کے نام سے اور جنا جنسی تقاضے کے نام سے جائز نہیں ہو جاتا اسلام کی شورا اور جمہوریت کی پارلیمان کے درمیان حق و باطل کا فرق ہے جن میں سے ہم بعض کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں پارلیمان کی ووٹنگ اور اسلام کی شورا میں فرق پہلا فرق اسلامی شعرا مومنوں معاہدوں اور شریعت کے ماننے والے سمجھدار مسلمانوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جبکہ پارلیمان کی ووٹنگ ایسی ایک مجلس کے ارکان کے درمیان ہوتی ہے جن میں مسلم ہندو عیسائی یہودی کمیونسٹ اور ملحد سب کے سب ایک جیسے ووٹ کا حق رکھتے ہیں اور اس میں فیصلہ جائز و ناجائز اور دلیل کی قوت و ضعف کے معیار پر نہیں بلکہ اکثریت پر ہوتا ہے قرآن نے جہاں شورا کا ذکر کیا ہے تو اس کو ان مؤمنین کے لیے بطور وصف بیان کیا ہے جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں بڑے گناہوں اور خاص طور پر بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں کسی پر غصہ آئے تو درگزر کرتے ہیں اور اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں نمازوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور ان کے باہمی امور مشورے سے طے پاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں قرآن کریم فرما رہا ہے وہ امرحم شعرا بین لیکن جمہوریت اور پارلیمان کی ووٹنگ یہ کہتی ہے کہ امرحم شعرا بین ہم و بین غیر یعنی اسلام میں مشورہ صرف مومنین کے درمیان ہوتا ہے لیکن جمہوریت میں مشورہ مومنوں اور کافروں سب کے درمیان ہوتا ہے لہذا اسلامی شعراء اور جمہوریت کی ووٹنگ کو ایک چیز سمجھنا در حقیقت حق و باطل کو آپس میں ملانا ہے دوسرا فرق اسلامی شعراء حکم الہی اور اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے جو وہی کے ذریعے نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی جامہ پہنایا لیکن جمہوریت انسانی خواہشات اور اس کی بنیاد پر کفار کی طرف سے بنایا ہوا ایک بے دین نظریہ ہے تیسرا فرق اسلامی مشورہ ان امور میں ہوتا ہے جہاں پر نص موجود نہ ہو یعنی قرآنی آیت اور صحیح حدیث موجود نہ ہو اور جب نص موجود ہو تو شورا کی ضرورت ہی نہیں رہتی جبکہ جمہوری قانون میں احکام الہیہ اور شریعت کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں اس لیے جمہوریت میں حاکم اور حاکمیت یعنی قانون سازی کا حق مکمل طور پر عوام کے اختیار میں ہوتا ہے جن کی اکثریت اس کو لاگو کرتی ہے چوتھا فرق جمہوریت میں اکثریت خدا کا درجہ رکھتی ہے لہٰذا ان کی مرضی ہے کہ جو چاہیں قوانین بنائے اور قوانین کے بنانے میں کوئی بھی خارجی طاقت جیسے وہی اس میں مداخلت کا حق نہیں رکھتی لیکن اسلامی شورا میں اکثریت نہ صرف یہ کہ شریعت ساز اور واجب الطاعت نہیں ہوتی بلکہ شورا کے ممبر اپنے اوپر شارع یعنی اللہ تعالی کی طاعت کو لازم کرتے ہیں جو ہر مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جائز امور میں اول الامر یعنی امیر کی بات مانتے ہیں شورا میں امام یعنی حاکم ہر مسئلے میں اکثریت کے حکم کے ماننے کا مکلف نہیں ہوتا بلکہ اکثریت حاکم کی طاعت کی مکلف ہوتی ہے بشرتے کے حاکم نیکی کا حکم کرے پانچواں فرق جمہوریت میں حق کا معیار لوگوں کی خواہشات اور اکثریت کی رائے ہوتی ہے لیکن اسلامی شورا میں حق کا معیار اکثریت نہیں ہوتی بلکہ اکثریت کی جگہ دلیل کی قوت کا اعتبار کیا جاتا ہے اگرچہ وہ دلیل ایک ہی شخص کی طرف سے پیش ہو جائے چھٹا فرق جمہوریت یورپ کے الحاد زدہ معاشرے میں پیدا ہوئی اور پروان چڑی ہے جہاں دین نظام زندگی کے تمام پہلوؤں میں بے بس واقع ہوا ہے اور صرف کلیسا کے ایک کونے میں بند ہے لیکن شورا اسلامی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے جو ان تمام شعبوں کو محیط ہے جہاں سریح نصوص قرآن و حدیث سے دلیل موجود نہ ہو تو مسلمانوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپس میں اہم امور میں مشورہ کیا کریں لہٰذا مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر شورا اور جمہوریت دو الگ الگ چیزیں ہیں اسلامی شعرا کا سرچشمہ اسلام اور جمہوری شعرا کا سرچشمہ الحاد ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو لوگوں کی نظروں میں شورا کے مثل قرار دے دیں تو وہ یا تو اسلام کے شعراعی نظام کو نہیں جانتے یا پھر جانتے تو ہیں لیکن منافقت کی وجہ سے جمہوریت کے کفریہ نظام کو عام مسلمانوں کے سامنے اسلامی شورا کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان اس کی مخالفت نہ کریں اور اس کو مان کر اس میں شامل ہو جائیں